خلق الانسان اس نے انسان کو پیدا کیا باری تعلیٰ نے انسان کو سب سے اچھی شکل و صورت میں پیدا کیا ہے اور اسے قوت گویائی دے کر تمام حیوانات سے ممتاز کیا ہے اگر اسے یہ قوت نہ دی جاتی تو اس میں اور دیگر حیوانات میں کوئی فرق باقی نہ رہتا وہ بھی دیگر حیوانات کی طرح محض گوشت پوشت اور خون اور چمڑے کا مجموعہ ہوتا اور انہیں کی طرح زمین پر چلتا پھرتا اور پھر مر جاتا انسان کے جسم میں دھڑکتا دل عقل ہوش اور قوت گویائی ہی ہے جس نے اسے اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے